يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم جب يشرح لي صدري وييسر لي امري ويحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہ مربنا نبر قلوبنا بنا ایمان وشرح صدورنا اسلام وفکنا لما تو حب و تربا و منا فإنك کخیر المتقبلين آمین یا رب العالمين پچھلی نشست میں تسبیح کے بارے میں بنیادی گفتگو ہو چکی ہے سباہ یسبا کے معنی ہے تیرنا سب یوسب ہو تیرانا سباہ یسبحو کسی شے کا اپنی سطح پر قائم رہنا برقرار رہنا سبا یسبحو ہو کسی دوسری شے کو اس کے اصل مدار پر برقرار رکھنا اس کی سطح پر قائم رکھنا اللہ کی تسبیح سے مراد اس بات کا اعتراف اعلان اقرار کہ وہ ہر عیب ہر نقص ہر کوتاہی ہر ضوف ہر احتیاج سے بالا ہے اعلی ہے عرفا ہے منصہ ہے پاک ہے اسی لیے عام ترجمہ ہوتا ہے پاکی بیان کرنا پاکی بولنا اللہ کی تصویر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اس کی توحید اس کے کمال قدرت اس کے کمال علم اس کے کمال حکمت کا اعتراف کرنا ایک اس کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو کوئی زبان دی ہو جس سے وہ زبان سے بھی اللہ کی تصویر و تحوید کرتی ہو اور ایک اس کا تصور یہ ہے اور اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہر شے زبان حال سے تصویر کر رہی ہے یعنی ہر شے اپنے وجود سے ثبوت ہے دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قابر ہے اس کی قدرت کامل ہے اللہ کو ہر شے کا علم ہے ہوا بےکل شعین علیم اللہ کی حکمت کامل ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کمال ان کا اقرار ہر شے کر رہی ہے زبان حال سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ تصویر بول رہی ہے تصویر اپنے وجود سے اپنے مصور کے کمالے فن پر گواہی دیتی ہے یا یہ کہ وہ اس کا بول کر اعلان کر رہی ہوگی اعلان کہ میرا مصور بڑا اناڑی ہے اور یا وہ اس کا اعلان کرے گی اپنے وجود سے کہ مصور جو ہے بہت ماہر فن ہے ہر شے اپنے وجود سے اپنے سانے کی صفات کا مثر بن جاتی ہے اس اعتبار سے کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کی توحید اور اس کی صفات کمال پر دلالت کر رہا ہے یہ گویا کے مفہوم وہی ہے جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اپنے سورہ آل عمران والے درس میں ہر شے اللہ کی نشانی ہے جیسے کہ ہم نے آیت الیات کا بھی بار بار جو ہے اس وقت اعادہ کیا ان نفیقل قسما بات ورد وقت لاف ال نہارے ول فل قلتی تدریف البہر ما الفرناس و ماض اللہ بن سماع ما انفاہیا بادا بفیحا من کل دابت ان تصریف الیا ہے صحابل مسکر بین سمائے ورد لایات یہ نشانیاں ہے ذرہ ذرہ نشانی ہے برگے درختانے سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر فتح کردگار یا یوں کہہ لیجیے کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے یا یوں کہہ لیجیے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اللہ کی حمد کر رہی ہے امن ام شی نلہ یوسب ہو بے گویا کہ یہ تسبیح حالی یہ وہی مضمون ہے اپنی اصل کے اعتبار سے بات گویا کہ پھر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو سورنگ سے باندھو ہر شے اپنے وجود سے اپنے سانے کے وجود پر دلالت کرتی ہے اپنے ثانی کے صفات کمال کا اظہار کر رہی ہے تو گویا کہ کائنات کا ہر ذرہ ہر شے اللہ کے وجود پر دلالت کرنے والا ہے اللہ اس کائنات کا ہر ذرہ ہر شے اللہ کی تشریح کر رہی ہے یہ سب بہو اللہ ہے معاف سماوات ہے و معاف لرد لہول ملک و لہ الحمد لہول ملک اگر ہوتا بادشاہی اس کے لیے پادشاہی اسی کے لیے اس میں وہ توحید جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے دیکھا یا کا و دو وہی وہاں پر مفعول کو جب مقدم کیا ہے اس کے اندر حسر کا مضمون پیدا ہوا لہول ملک بادشاہی اسی کی ہے یہ ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ تصور جو ہے اللہ کے الملک ہونے کا دو اعتبارات سے ذرا اس وقت اس پر غور کر لیجئے ایک تو یہ کہ ان مصبحات میں ان صورتوں میں اس تصور کو بہت نمایاں کیا گیا ہے سورہ حدید میں دو مرتبہ آیت آئی ہے ان چھ آیات میں شروع میں جو چھ آیات سورہ حدید کی ہے جن کے بارے میں بارہا میں نے ارض کیا ہے کہ ذات و صفات باری تعالی پر اعلیٰ ترین علمی سطح پر وہ قرآن مجید کا بلند ترین مقام ہے ذرا سنا ہے دو مرتبہ آیا لہو ملک سماوات ولر لہو ملک آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی یہ کس لیے امسسائز کیا جا رہا ہے کہ توحید کا ایک تصور تو ہے جس کا تعلق علم سے ہے نظریے سے ہے عقیدے سے ہے کہہ اور ایک کا تعلق ہے عمل سے عمل کے اعتبار سے یہ تصور بادشاہ وہی ہے وہ حاکم ہے تم بحقوم ہو وہ معبود ہے تم ابد ہو وہ عامر ہے وہ حکم دینے والا ہے شارے ہے شریعت معین کرنے والا ہے تمہارا کام اطاعت ہے بندگی ہے غلامی ہے تم عبد ہو کون عباد اللہ اخوانا یہ تصور جو ہے در حقیقت مکی مک صورتوں میں وہ تصور سامنے آئے گا اس لیے کہ اعتقادی شرک کی نفی چونکہ وہاں مقصود ہے لہذا وہاں زیادہ زور آپ کو ملے گا توحید کے اس حصے پر لیکن یہاں معاملہ مسلمانوں سے متعلق ہے جہاں پہ کہ نظری اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے تو اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ توحید کے قائل ہیں لیکن اصل جو فساد آتا ہے وہ توحید عملی میں آتا ہے عمل میں انسان اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے عمل میں انسان خود حاکم بن کر بیٹھ گیا ہے نفسما ہم کم طرف سے نہیں لہذا المالک بادشاہ لاہول ملک بادشاہی اسی کی ہے اس تصور کو مدنی صورتوں میں زیادہ نمایاں کیا گیا اور جیسا کہ میں نے ارض کیا ان سورتوں میں سورہ خدید میں دو مرتبہ لہو ملک سماواتے و لڑک یو ہی ومید ولاک الشائن قدیر یہ آیت نمبر دو ہے اور چھٹی سے پہلی پانچویں آیت لہو ملک سماوات و لڑک و دو مرتبہ دوہرا کر سے آیا تھی دوسرا اس اعتبار سے غور کیجیے کہ اس کا تعلق آخرت سے بھی ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی بادشاہی یہاں تو چھپی ہوئی ہے مخفی ہے. ہے تو اب بھی بادشاہی اسی کی اختیار اسی کا ہے لیکن ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا کچھ اسباب ہیں مادی ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کار فرمائی ہے کچھ ہمیں اختیار محسوس ہوتا ہے کہ میں جو چاہوں کروں میں چاہوں تو اللہ کے حکم کو توڑ دوں اختیار میرے پاس ہے میں چاہوں تو اللہ کے حکم کے خلاف عمل کروں اختیار میرے پاس ہے پھر اجتماعی نظام میں بھی بادشاہ بنے بیٹھے لوگ ان کی حکومتیں ہیں الس علی ملکوں مصر کبھی فرعون نے دعویٰ کیا تھا آج بھی مدعی موجود ہے حاکمیت کی مدعئی جو ہے پوری نو انسانی بن گئی ہے پاپولر سوورنٹی اس اعتبار سے اس دنیا میں بھی اگرچہ حقیقت تو وہی ہے اصل حکومت اسی کی ہے جس کو کہ یوں سمجھیے کہ میرا اپنا وجود اس کے حکم کے تابع ہے میرا ایک ایک رواں جو ہے اس کے قانون کے اندر جکڑا ہوا ہے میں لاکھ چاہوں کہ میرے جسم کے فلا حصے پر بال نہ اگے میرا اختیار نہیں ہے وہ بال تو اگیں گے میرا اختیار نہیں ہے میں لاکھ چاہوں کہ میرے دل کی حرکت جو ہے وہ میرے اختیار میں رہے وہ تو میرے اختیار میں نہیں جب اللہ چاہے گا بند ہو جائے گی میں لاکھ چاہوں کہ ابھی اس کی جو حرکت جاری رہے وہ جاری نہیں رہے گی تو معلوم ہوا میرے اپنا وجود میرے کنٹرول میں نہیں ہے کسی اور کا حکم ہے کسی اور کی بادشاہی ہے کہ جس, پر جس کا حکم چل رہا ہے لیکن پردہ ہے ہمیں کچھ اختیار دیا گیا ہے اس اختیار ہی سے فائدہ اٹھا کر ہم خود بھی اپنی ذات میں حاکم بن بیٹھتے ہیں اور اسی کا مظہر یہ ہے کہ دنیا میں بادشاہت کے جو ہے تخت بچھائے گئے ہیں اور انسان جو ہے حاکمیت کا مدئی بن کر چاہے انفرادی اعتبار سے چاہے قومی اور اجتماعی اعتبار سے اس نے حاکمیت جو ہے اس کا دعویٰ کیا ہے لیکن ایک وقت آئے گا جبکہ وہ جو ایک مشرا ہے بارہ میں نے سنایا جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا حقیقت ملک ہو جائے گی وہ آیت مبارک آپ کے ذہن میں آگئی ہوگی قیامت کے دن کوئی پکارنے والا پکارے گا لوگ آج کے دن کس کی بادشاہی ہے حالانکہ آج سے پہلے بھی اسی کی بادشاہی تھی لیکن تمہاری آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے تھے تمہیں ہم نے آزمانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں کہ جو جن کے اندر کچھ ایک اختیار اور ایک اقتدار کسی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کر دی تھی لیکن یہ کہ آج وہ پردے ہٹ گئے جیسے سورہ قاف میں آیا ہے ف بسر و کل یو محدید فکشف نان کا گیتوک ف بسر و کل یو محدید آج تمہاری آنکھوں سے سارے پردے ہم نے ہٹا دیے ہیں اور تمہاری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے ساری حقیقتیں آج تمہارے سامنے منکشف ہو گئی تو یہ میں نے ارض کیا کہ ملک اس میں توحید عملی گویا کہ ایک لفظ میں نمبر دو اس کے اندر بھی ایک اشارہ ہو رہا ہے کہ بادشاہی یہاں بھی اگرچہ اسی کی ہے لیکن جو پردہ پڑا ہوا وہ اٹھ جائے گا قیامت کے دن لمن الملک الوم لاہ واحد القار لاہل حمد لاہول و لہل ہم لاہل جو ہے اس میں وہ نظری توحید مکمل موجود ہے اس پر مجھے زیادہ تفصیل سے گفتگو کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ سور فاتحہ پر ہم غور کر چکے ہیں اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے اس کا پہلا لفظ ہی الحمد ہے کم سے کم یہ ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ حمد کا لفظ دو لفظوں کو جمع کرنے سے اس کا مفہوم جو ہے پورے طور سے ادا ہوگا شکر اور سنا شکر کسی کے احسان کے جواب میں جو ایک فطرت کا رد عمل ہونا چاہیے فطرت صحیح کا فطرت سلیمہ کا اور سنا کسی کی عظمت کسی کے حسن و کمال اور اس کے جمال کا اعتراف کرتے ہوئے آدمی اس کے سامنے اس کی تعریف کر رہا ہو تو یہ دونوں چیزیں شکر کیا جاتا ہے اس چیز کا جس سے کہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو اور تعریف کی جاتی ہے کسی بھی شے کی چاہے اس سے آپ کو براہ راست کوئی فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا اگر اس میں کوئی حسن ہے کمال ہے کوئی جمال ہے آپ اس کی تعریف کریں گے تو وہ سنا ہے اور یہ شکر ہے دونوں کو جمع کر لیں جی لفظ حمد ہے لہول حمد پھر یہاں پر اب دیکھیں الحمدللہ یہاں پر لہل ہم یہاں پر حسر رہا کل ہم اسی کی ہے جو بھی دنیا میں حسن نظر آ رہا ہے اس سب کا خالق وہی ہے جو مظاہر کمال نظر آ رہے ہیں ان تمام کمالات کا ممبا ذات باری تعالی ہے کسی شے میں کوئی کمال ذاتی نہیں ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں غالبل بھگت کبیر کا یہ دوہا ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تو ہے تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگت ہے موئے میرے پاس میرا ہے کیا جو کچھ ہے پروردگار تیرا دیا ہوا ہے تیرا تجھی کو سونپنے میں میرا کیا نقصان ہے میرے گھر سے کچھ ہے جائی نہیں رہی جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اس سے شرک کی جڑ کرتی ہے نظر یہ اعتبار سے جب کسی میں کچھ ہے ہی نہیں سب کچھ اللہ کا عطا کرتا ہے کسی کا حسن جاتی نہیں کسی کے اندر علم ذاتی نہیں کسی میں قدرت جاتی نہیں کسی کا کوئی کمال جاتی نہیں تو ہم اللہ کی کرو پانی پی کر اگر پیاس مجھے ہے تو خیر اس کا تو شکریہ ضرور ادا کرو جس نے لا کر تمہیں پانی دیا ہے لیکن پانی کی ہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کرو اللہ کی اصل شکر ادا کرو اللہ کا کھانا کھا کر اگر بھوک ختم ہوئی ہے جس میں توانائی آئی ہے تو شکر کرو اللہ کا حمد کرو اللہ کی معلوم ہوا کہ سورج میں جو بھی کچھ ہے تمازت ہے روشنی ہے اس کی ذاتی نہیں اس کو ڈنڈوت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں وہ تو اللہ تعالی نے تمہاری خدمت کاری کے اندر لگا دیا ہے سخر لکم. اس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تم شکر کرو اللہ کا تعریف کرو اللہ کی سنا کرو اللہ کی یہ گویا کہ اب دیکھیے دو جملے لہول ملک و لہول کل توحید اور نظری ان دو جملوں کے اندر آ گئی وہ اعلی کل نشین قدیر اور وہ ہر شے پر قادر ہے تقابلی مطالعے کے لیے عز کر رہا ہوں جنہیں بھی سورہ حدید کی وہ پہلی چھ آیتیں یاد آیت ہیں یہاں پہلی آیت ختم ہو رہی ہے وہ اعلیٰ کل نشین قدیر وہاں دوسری آیت ختم ہوتی ہے وہ اعلیٰ کل نشین قدیر سب بہل اللہ معافی سماواتے و لرز وزید الحکیم لہو ملک سماواتے ورضی وید اعلی کل شعین قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے یہ بات نوٹ کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں سے سب سے زیادہ تکرار اور ارادے کے ساتھ قرآن مجید میں اور سب سے زیادہ تاکید اور ایمفس کے ساتھ اللہ کی دو صفات کا ذکر ہے صفت قدرت ہو علا کل شعین قدیر صفت علم ہو اب کل نشین بلکہ اگر ان دونوں میں بھی تقابل کریں گے تو صفت علم پر زور زیادہ ہے اس کی وجہ سمجھ لیجئے در حقیقت ان دونوں صفات کا تعلق ہے آخرت سے اور بعد سے انسان کو جو مغالطہ لائق ہو جاتا ہے بان سے بادل موت کے بارے میں وہ کیا ہے کیسے ممکن ہے جب ہم گل سڑ جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہڈیاں بھی سخت بو سیدھا ہو جائیں کیسے, کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے یہ ہے اشکال یہی سورہ قیامہ جو ہم پڑھیں گے اس میں آئے گا کیا تم نے یہ سمجھا ہے کیا انسان یہ کہتا اللہ نجمہ اضافہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں یہی انسان کو مغالطہ لاحق ہوتا ہے. اس کا اضالہ ہوتا ہے اللہ کی صفت قدرت سے ہو آلہ کل شاہین قدیر جب اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تو گویا کہ اس کا جتنا مراقبہ ہوگا اتنا ہی یہ وسوسہ ختم ہو جائے گا جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اب اس وسوسے کو ہمارے ذہن کے قریب نہیں آنا چاہیے کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کر دے گا اور کیسے گلی سڑی ہڈیوں کے اندر دوبارہ جان ڈال دے گا اسی طریقے سے آخرت کو بھی مان لیا باس بادل موت کو بھی مان لیا لیکن انسان کے عمل پر میں جو ڈھیل پیدا ہوتی ہے وہ اس وسوسے سے ہوتی ہے شیتانی وسوا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا امکان ہے وہ ان چھوٹی چھوٹے چیزوں کے بارے میں وہ تو بڑے بڑے یہ میں سورہ حدید میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے اس لیے کہ وہی مقام موضوع ہے ان مباحث کا کہ بڑے بڑے فلسفہ جو ہے یہ جتنا بھی جو فلسفہ فکر ہے جو ارستوں سے چلا ہے مشائین جنہیں کہتے ہیں ان کے ہاں یہ شہ اصول موضوع میں شامل ہے کہ اللہ صرف کلیات کا عالم ہے جزیات کا عالم نہیں ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے لیے ان پر نگاہ جمائے بیٹھا ہے کہ فلاشس کیا کر رہا ہے فلاش شخص جو ہے اپنے کمرے کی تنہائی کے اندر اس وقت کیا حرکت کر رہا یہ چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ تو کلیات کا عالم ہے پھر ایک تصور یہ اللہ تو اپنی ذات میں مگن ہے اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے کائنات بنائی ہے قوانین تبھی اس کے لیے مقرر کر دیے ہیں اب آج خود کائنات چل رہی ہے اللہ کو کوئی زیادہ تعلق اب اس سے نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ چیزیں کس قدر ہمارے لیے بظاہر جو میں بیان کر رہا ہوں تو کتنی محمل اور کتنی بےمانی نظر آ رہی ہے لیکن بڑے بڑے فلسفیوں کی آ رہا ہے یہ فلسفوں کی شکل میں پیش ہو جانے والے نظریات اسی لیے قرآن مجید بار بار اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے صفت علم پر زور دیا جاتا ہے تو یہاں فرمایا بہو آلہ کل شاہ قدیق اور اس کے لیے دلیل کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے جس نے اتنی عظیم کائنات کو بنایا ہے اس کے بارے میں کوئی تصور کر سکتے ہو اس کی قدرت کتنی ہوگی کہیں اس کی قدرت میں کوئی تحدید ہے کوئی کمی ہو سکتی ہے بلکہ یہ کہ ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے یہ کہ میرا بنانے والا ہر شے پر قادر ہے آگے فرمایا ہو الگی خلا کا کم فمن کم دیکھیے تخلیق کا ذکر ان آیات میں بھی ہے تخلیق کا ذکر سورہ حدید کی شروع کی آیات میں بھی ہے وہاں زیادہ جو اسپاٹ لائٹ ہے زیادہ جو ارتکاز ہے روشنی کا وہ آفاقی تخلیق خلق السماوات والارض یہ وہاں پر دکھرا. هو الذي خلق والارض فی اللہ رفیصیام اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں چھ دنوں میں یہاں بھی بعد میں ذکر آ جائے گا لیکن یہاں اصل میں انفس تمہیں بنایا یہاں جو فوکس ہے لائٹ کا جو ارتکاز ہے در حقیقت انسان ہو خلق هو ہوزی خلق السماوات والارض فی صدت ایام الزی خلا کا وہی ہے جس نے تم سب کو بنایا پیدا کیا فمنکم کم کا فرو مومن یہ ہے بروبینی کی دعوت ذرا جھانکو اپنے اندر کتنی عجیب بات ہے بنانے والا وہی سب کا پیدا کرنے والا وہی سب کا خالق اور رازق وہی سب کا مالک وہی سب کا لیکن فمنکم کم کا فروم تم میں سے بعض یہاں من اب ہے دونوں مرتبہ بعض تم میں سے ہے کافر کافر کے دونوں معنی ذہن میں رکھیے منکر بھی اور احسان ناشناس ناشکرا اس لیے کہ شکر کا لفظ کے مقابلے میں بھی کفر آتا ہے اور ایمان کے مقابلے میں بھی کفر آتا ہے تو یہاں پر دونوں معنی ہوں گے وہی ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا تم میں سے کچھ ہے احسان ماننے والے کچھ ہے احسان ناشناس کچھ ہے تصدیق کرنے والے کچھ ہے رد کرنے والے تقزیب کرنے والے امن کو مکافروں کو مومن و اللہ بات بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے نوٹ کر لیجئے یہ بسارت جو ہے اللہ کی یہ بھی در حقیقت اس کے علم کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالی کی جو صفات بنیادی صفات ہیں ان میں صفت علم لیکن علم میں پھر وہ سمیع بھی ہے وہ بصیر بھی ہے وہ خبیر بھی ہے وہ لطیف بھی ہے یہ بھی اس کے نام ہے خبیر لطیف سمیع بصیر یہ سب در حقیقت صفت علم ہی کی وضاحت ہے مزید تشریح وہ سننے والا بھی ہے وہ دیکھنے والا بھی ہے وہ بہت باخبر بھی ہے وہ بہت باریک بین بھی ہے اصل میں تو یہ تمام شعبے کیا ہیں علم ہی کے شعبے ہیں ولہ البا تعمل بصیر اب اس میں جو چیز مزبر ہے وہ کیا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے کیا معنی؟ کیوں دیکھ رہا ہے کیا معاذ اللہ کوئی اس کی ہابی ہے یا معاذ اللہ سما معاذ اللہ تماشبین ہے آن لوکر ہے صرف دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کس لیے اس کا بھرپور بدلہ تمہیں دے گا تمہیں جواب دے ہی کرنی ہوگی تمہاری کوئی ہے اس کے علم سے باہر نہیں ہے تم کہیں بچ کر نہیں جا سکو گے وہی بات جو سورے لکمان کے حضور سے رقو میں ہم پڑھ چکے حضرت لقمان کی رسائے میں یا بنی یا نہا ان تک و حبت من خردل ان فتق انفی السماوات ان عوف ثماوات یات بےحلہ ان اللہ لطیف الخبیر اللہ لطیف ہے باریک دین ہے باخبر ہے چاہے رائی کے دانے کے ہم وزن ہو کوئی تمہارا عمل اور چاہے وہ آسمان کی پہنائیوں میں ہو چاہے زمین کے پیٹ میں ہو چاہے پہاڑوں کے اندر چھپ کر اس کی کھو میں کیا گیا ہو چٹان کے اندر گھس کر کیا گیا ہو اللہ لے آئے یہ ہے و تعملون بصیر خلق السماوات و بالحق اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ ان چار آیات میں ذات و صفات باری تعالی کی بحث لیکن استدلال کا پہلو موجود ہے جو ہم اپنے جو دوسرا درس تھا ہمارا اس حصہ دوم کا سورہ عال عمران کی آیات ایک سو تا ایک سو میں جو پڑھ چکے ہیں کہ غور و فکر سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کو یاد رکھتے ہوئے آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر جب انسان مزید غور کرتا ہے تو پکار اٹھتا ہے رب ما خلق باطلا اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا باطل کی زد ہے حق یا حق زد ہے حق کی زد ہے باطل یہ ایک دوسرے کے گویا کے ازداد ہیں رب ہمارے تو نے اس سب کائنات بیکار بے, بے مقصد پیدا نہیں کی